اے آمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو وہ دن انی سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور ناشفات اور کافر خود ہی ظلم ہے